واہ جو خطاب کرنا ہو پہلا اصل اور بنیاد واضح علم کیا ہے علم علم تو مراد دین کا علم اور زمانے کے احوال کا علم سمجھ نہیں آئے جب لوگوں کے سامنے اصولی اعتقادی مسائل بیان کرے تو دین کے مطابق دین کے اندر جو عقائد بیان ہوئے ہیں ان کو جانتا ہو اگر فرو میں گفتگو کر رہا ہے تو پھر فروئی مسائل کو جانتا ہو بلا علم کلام بلا علم کلام اس کے مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر غیر غواص بندے کا غوطہ زن ہونا جو غواسی نہیں جانتا وہ جب گواس سمندر میں غوطہ زن ہوگا تو سوائے اپنی ہلاکت کے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا پہلی شہر واض و خطاب کے میدان میں جو چاہیے وہ علم ہے اصول کے مطاب عقائد کا بیان ہو تو مکمل عقائد پر عبور ہونا چاہیے اگر فرو کے اندر بیان کر رہا ہے تو فرو میں علم رکھتا ہو یا کم از کم اتنا کہ جس باب اور فرو کے جس شعبے میں گفتگو کر رہا ہے اس کا مکمل علم ہونا چاہیے مثلا نواز کے اندر گفتگو کر رہا ہے تو نماز کے جملہ مسائل جو ہے نا اس کو پورا ذہن نشین ہوں تو پھر جا کر گفتگو ورنہ ہلاک ہوگا <سؤال> سمجھ نہیں آتی <سؤال> اور عقائد کا باب جو ہے نا یہ تو ایک کڑی کے ساتھ کڑی عجیب ملی ہوئی ہے کہ اس کو مکمل کیونکہ مکمل ایک باب شمار ہوتا ہے اور ایک شعبہ ہے اس کو مکمل سمجھے گا تو پھر جا کر سلام کر اور اس کا کلام صحیح ہوگا ورنہ غلط ہو جائے ہلاکت ہو جائے پہلا اصر کیا ہے دین کا اصول میں کلام ہے تو اصول کا فرو میں کلام ہے تو فرو کا اور دنیا کے احوال کا کہ اگر دنیا اور اہل دنیا لوگ جو ہے مطلب دنیا سے مراد لوگ ہیں کہ اگر ان لوگوں کے احوال سے وہ بے خبر ہے ان کے افکار سے بے خبر ہے ان کے نظریات کو نہیں جانتا ان کے عقائد اور سوچوں کو نہیں جانتا ان کے اندر جو خرابیاں اور بگاڑ پڑا ہوا ہے ان کو نہیں سمجھتا لوگوں کے رہنی انتشار کو نہیں سمجھتا تو وہ ایسے ہے جیسے اناڑی آدمی گاڑی چلانا شروع کر دیا تو سوائے ایکسیڈینٹ کے کیا کرے محال ہے کہ اس سے کوئی آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے سمجھ نہیں آ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے فکہ اظام نے لکھا ملّہ یارف اہل زمان ہی فا جاہل کہ جو اپنے اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا معرفت کی بات معرفت جو اپنے اہل زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا پہچانتا بج وہ جاہل ہے کمال ہے بھی وہ شرا سمجھتا ہے اور زمانے کو نہیں سمجھتا تو ساری شرح کا علم اس کا کالعدم ہو گیا کالعدم تو ہو گیا کیونکہ جب وہ زمانے کو پہچانتا نہیں ہے تو دین اور احوال زمانہ کی تطبیق نہیں کر سکے گا اس میں نہ کام رہے گا جیسا کہ آج کل کے ہمارے مفتی اور ملاث کا بیٹھا ہوا ہے یہ زمانے کو نہیں جان ادھر دیکھو میں فرق بتاتا ہوں اسلامی ادوار میں اسلامی جو دور ہوتے ہیں نا اسلامی ادوار میں لوگ فاصق فاجر ہوتے ہیں بات نہیں سمجھتا کیوں فاسق فاجر ہوتے ہیں یعنی فاسق فاجر لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی لوگ فاضق فاضر ہوتے ہیں اسلامی ادوار دوروں کے اندر لوگ فاصل فاجر بھی ہوتے ہیں فالحین بھی ہوتے ہیں فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ اسلامی دور کے اندر اکثر لوگ جو ہے نا تو وہ مرتدین نہیں ہوتے کیوں ان کا اعتقاد صحیح ہوتا ہے عمل خراب ہوتا ہے ان میں اتنا کمی صرف ہوتی ہے کہ وہ شرا جتنا وہ مانتے جانتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے لیکن شریعت کو باہر سمجھتے اور خود کو مجرم سمجھتے اور یہ آج کا دور جس کو فرنگی زمانہ اور فرنگی ماحول دور کہا جاتا ہے اس دور کے اندر بنیادی خرابی اتقادی ہے کہ یہ لانتی جو گناہ کرتے ہیں جو خلاف شرع کام کرتے ہیں اس کو تہذیب سمجھتا ہے کیونکہ یہ اسلام کی تہذیب اور نظام کی جگہ فرنگی تہذیب اور نظام لے چکا ہے اب کیونکہ نظام ایک اور آ گیا اب اس نظام سے جتنا لوگ متاثر ہیں تو ان کے اعتقال متاثر ہیں کیونکہ وہ ایک نظام کو اپنے لیے نظام میں زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور جناب جی ایک تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھ بیٹھے ہیں جب اور اس تہذیب کے اندر کفر برائیاں جتنی بھی ہیں وہ سب عبادات شمار ہوتی ہیں تو وہ نیٹ شیک کا نظریہ آپ نے مجھ تو جو آج کا دور ہے اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ مرتدین لوگوں کی ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ ضروریات دین کے منکر کے عقائد خراب فاسد ان کے وہ تو لانتی لوگ فرنگی تہذیب کو اپنا اب لفظ تہذیب ہی بتا رہا ہے کہ وہ اس کو اصلاح سمجھتے ہیں یعنی گناہوں کو اصلاح سمجھتے ہیں کیونکہ تہذیب کمانا اصلاح ہوتا ہے بیری ٹاؤن ہے فلانا ٹاؤن ہے فلانی سکیم ہے فلانے سوسائٹی ہے فلانی سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا بدوباش اور ان کا رہن سہن اس پر غور کریں آپ ان کی طرز زندگی پر غور کریں ان کے افکار کو سمجھیں جب سمجھیں گے آپ تو فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو متدین لوگ ہیں یہ تو لانتی اپنی اس قمینی زندگی کو اس کافیانہ زندگی کو اصل زندگی اور این اسلام سمجھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام نبی پاک لائے تھے وہ نہیں ہے اب بتاؤ کیسے اس کو تم صرف پا فاضر کہو گے تم کو تو سوائے کافر بدترین کافر مرتب کہنے کے چاہ رہی نہیں ہے اب سمجھ آ گئی تو نہیں ہے اب جو آدمی لانتی جو ملا لہنتی اتنا نہیں سمجھتا کہ پیچھے جو باتیں فیس کو فجور کے خلاف آئی ہیں وہ فیسکو فجور کے خلاف آئی ہیں ارتدا کے خلاف تو اور مسائل ہیں اور احکام ہیں اور باتیں تو فیسکو فجور کے زمانے یعنی فیسک و فجور کے آکام جو ہیں وہ ارتداد پر لگانا اور جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان کے متعلق جو کچھ آیا ان کو مستقل پر چسپا کرنا یہ کتنا بڑی بےحودگی اور لانت ہے پاگل کے بچے کو جاہل نہ کہیں تو کیا کہیں گے ہمارے فکا اسی وجہ مجبوری سے فرما رہے ہیں کہ ملا بنیاد سمجھا رہا ہوں تمہیں بنیاد ہاں ایسے بولنا بیکار ہوتا ہے اس کے فائدہ نہیں ہوتا آہ. یہ بنیادی چیزیں سمجھو گے اللہ تعالی کے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے بے شک. ہمارے سینے میں یہ باتیں آئی جو آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ اتنے سنہری اصول ہیں بے شک کہ آپ جب بولیں گے نا آپ کی ہر بات حکمت ہوگی حکمت سے خالی کلام نہیں کریں گے ہاتھ سے بے شک اب سمجھنا فاسق فاجر لوگوں کے آکام مرتدین پر اور فسق و فجور کے آکام ارتداد پر مطابقت نہیں رکھتے تو بات کی آ رہی ہے یہ چشمہ کرنے والا جاہل ہوگا مثلا شرابی پہلے بھی تھے شرابی اب بھی ہیں دونوں شرابیوں میں یہ فرق ہے بس سمجھنا بات کو ایک دیسی شرابی ہے ایک ولاسی شرابی ہے دیسی شرابی شراب کو حرام سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور ولایتی شرابی جو ہے وہ شراب کو ضروری اور تہذیب کا حصہ اور جو سمجھتا اپنا ذاتی حق سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کون ہوتا ہے خدا کہ ہمارے ایسے معاملے میں دخل اندازی کرے یہ تو رسول کا کام ہی نہیں ہے کہ نفس جن چیزوں کو چاہتا ہے ان سے روکے یہ ریند کہاں بیٹھے ہو یہ لانتی ریند ہے آج کل تو وہ کہتے ہیں خدا رسول کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ ہم نفسانی خواہشات میں رکاوٹ ڈالیں ان کے نظریات وہی بن چکے ہیں فک اللہ جا کم رسول بے مالاتا ہوا مس تک بر تم فریقن کا وہ ذہن منتقل ہوئے ہیں <تصفح> وہ افکار منتقل ہو چکے ہیں اس قوم میں نظریہ تعلیم کیونکہ تعلیم ہی واحد پل ہوتا ہے جو ایک قوم کے افکار و نظریات کو دوسری طرف پہنچا دیتا ہے دوسری قوم میں پہنچا دیتا ہے ذہن میں رکھنا تعلیم کے علاوہ کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے میری ذہن بر... میں کیا کہہ رہا ہوں کے علاوہ کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے آہ, یہ سب سے بڑا پل ہے جیسے پل کے ذریعے گاڑی ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے اسی طرح افکار و نظریات جو ہیں وہ تعلیم کے ذریعے اس ایک قوم کے دوسری, طرف, دوسری قوم میں منتقل ہو جاتی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے انکار کسی صاحب عقل بندے کو ممکن نہیں پہلی چیز سمجھ آ گئی پہلا بنیادی اصول سمجھ آ گیا دیشن. اچھا دوسری چیز عمل ہے کیا ہے عمل. عمل ہے عمل کے بغیر بعض غیر مؤثر ہو جاتا ہے خطابت غیر مؤثر ہو جاتا ہے کیوں اکثر لوگ ہوتے ہیں ظاہر بھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں باطن دیکھنے والے زیادہ لوگوں کی نظر انسان کے عمل پر رہتی ہے وہ کہتے ہیں یار اگر سچا ہوتا تو خود نہ کرتا اس کا مطلب اکور مار رہا ہے اور جو باطنی بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خسمہ نکھاوے عمل جیسا مرضی کرے ہم بات کو دیکھیں گے اگر حکمت کیا تو مانیں گے اگر نہیں ہے تو اٹھا کر پھینک گے یہ بجے لوگ کم اہل بصر زیادہ ہوتے ہیں اہل بس رہتے <تصفح> بسر دیکھتے ہیں ظاہری زاہر, ظاہر کو وہ کہتے ہیں اگر بندہ سچا ہوتا تو جو اس نے کہا اس کے مطابق عمل کرتا جب عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے بندہ ہی کوڑا ہے اس نے جو بھی بیان کیا کوڑا یہ جھوٹ بیان کر یہ یہ ہے ہے ضروری نہیں آدمی کرتا ہے بات سمجھنا ایک آدمی کہتا ہے باپ کی تعظیم ضروری ہے اور باپ کو جھوتے مارتا ہے پھر لیکن کہتا ہی ہے اب بے اگر صاحب بسر ہے صرف ظاہر یہاں ظاہر دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہے گا یہ غلط بات ہے میں تو نہیں مانتا کہ تعظیم باپ کی ہونی چاہیے کیوں اس وجہ سے اگر یہ تعظیم باپ کی صحیح ہوتی تو پھر یہ خود نہ کرتا ہے یہ خود نہ تو نہیں کر رہا لے آزام بات سمجھنا اور جو صاحب بصیرت ہے وہ کہے گا نہیں یار بات ٹھیک ہے عمل خراب ہے اور کیا کریں ہم ظاہر بھی لوگوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں مثلا ہم نے اسی کامن جو جو صاحب تھا تو صاحب بصیرت ہے تو بات کو دیکھ اسی اسی میں جو راز ہے اس کو مولا علی مشکل کشاہ نے اس طرح بیان کیا ما ماکال ولا تنظر من منقان بات کو دیکھ بات کہنے والے کو مت دیکھ ملو اے ملو. بات کو دیکھ بات کہنے والے کو مت دیکھ وہ صاحب بصیرت کہ جب بات کو تو دیکھے گا بات اگر حکمت کی ہے تو حکمت پر کسی کی اجارہ داری نہیں حکمت کسی کے عمل کے تابع نہیں ہے حکمت مستقل وجود اور حقیقت ہے جب حقیقت ہے تو چاہے کوئی اس کے خلاف چلے چاہے اس کے ساتھ چلے ہر صورت میں حکمت حکمت ہی رہتی ہے کیونکہ حکمت کا مانا ہی مضبوط بات ہے مضبوط چیز ہے جب مضبوط ہے تو وہ خود قائم ہے اس کو کسی کے ساتھ رہنے وینے کی کوئی ضرورت سمجھ نہیں آئی اسی وجہ سے کیونکہ ہم الحمدللہ للہ بصیرت بصیرت کے جوڑے سیدھے کرنے والے لوگ ہیں علامہ اقبال کے عمل نے ہمیں جو ہے نا ان سے بزن نہیں کیا ان کی حکمتوں نے ہمیں متاثر کر لیا حکمت کے موتی بکھیرتا ہے لٹاتا ہے عمل اس کا اگر بعض اعمال ان کے وہ اس حکمت کے خلاف ہیں نظر آتے ہیں تو ان کی اس حکمت پر اثر انداز نہیں ہوتے آہل بصیرت کے نظر مولا طبقہ جو ہے وہ ٹوٹرو موٹرو مولا مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ خبیص لوگ ایسی حکمت سے خالی ہیں ایسی بصیرت سے خالی ہیں وجہ سے وہ داری والا تیرا عمل ظاہر تو صاحب بصیرت ہے وہ تیری بات کو نہیں دیکھ سکتا تیری بات کی طرف کان بھی نہیں دھرے گا اس وجہ سے مار رہا ہے نا تو دوسری چیز کیا بتائی عمل کیوں تاکہ تمام لوگوں میں آپ کا واض خطاب مؤثر ثابت ہو جی سمجھو یار جی تاکہ لوگوں لوگوں خواص میں تو ظاہر بات ہے بات کی قدر ہے اور عوام میں اعمال کی قدر ہے دشت. جب عمل کی قدر ہے آپ کے پاس اگر حکمت بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی ہے आप تو آپ کی بات سب کے لیے مؤثر نہیں تو اکثر عوام معروف ہو جائے گی سمجھ آ دوسرا عمل ہے دوسری بنیادی چیز کیا ہے تیسری بادشاہ حکمت تحمیل حاصل سے بچنا چاہیے <تصفح> کیا مطلب <تصفح> جو باتیں لوگوں نے عام ہر کسی سے سنی ہو، ان کو آپ دوہراتے رہیں لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوگی اس سے لوگوں کو حاصل بھائی پر ہے بھائی تو سو دے گا نیا موسے لکی رہے ہر اگر آپ کسی ایسی بات کو جو روایتی طور پر لوگوں میں رواج پا چکی چل رہی ہے اور روایت کے طور پر چل رہی ہے سمجھ یعنی کیا مطلب لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں اگر آپ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو نئے فائدے کے ساتھ نئے فائدے کے ساتھ بیان کریں پھر اس کا جیسے قرآن مجید کا تو ہے سیدم علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے شیطان کا اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں بیان فرمایا لیکن ہر مقام میں نئے فائدے کے ساتھ ہے. سبحان سبحان سبحان ما اس آیت سے مبارکہ کا کتنا مرتبہ قرآن مجید میں تکرار ہے لیکن پہلے نیا فائدہ ہے اس کے بعد تکرار ہے اگر ایسے بغیر فائدے کے یہ تکرار ہوتا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت ختم ہو جائے ہاں اللہ ہاں مولانا نظیر صاحب تو میرے بھائی تیسری چیز یہ ہے کہ تحصیل اور میرے بیانات پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ماس لوگوں میں عام چلتی ہوئی بات بھی میں نے کی ہوگی تو نئے فائدے کے ساتھ ہوگی یہ نہیں ہے کہ محض تقرار ہو جس میں فائدہ نہ ہو اس سے انشاءاللہ شاء ناچیز کا موضوع خالی ہوگا کہ نہیں ہے کے اسی وجہ سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں آج ابھی ہی ہم تھوڑی دیر پہلے جہاں گئے घर میں تقریریں بند کی اللہ تعالیٰ میں لو یہ بھی نیچرل میڈیا ان کو کہنا یہ پھنسے اور اختلاق کلاب سے جو ہے وہ مسائل کے لیے استعمال ہوتا ہے حرام اور ناجائز میں استعمال ہوتا ہے ذہن میں رکھتا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اب تلی تو بے ہی ہے بل گنا ایک مرتبہ اس پر صاحب ہدایات نے لکھا کہ یہ اب تلی تو کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ غنا جو ہے وہ حرام ہے اگر جائز ہوتا تو آپ ابتلا کا لفظ نہ بولتے اسی وجہ سے ان کو کہا زبان سنبھال کر بولا کرو یہ دین ہے کہو یار کچھ لوگ نئے ہیں انہوں نے سنا ہے تو الحمدللہ وہ طالب دین بن چکے ہیں طالب محلہ بن چکے ہیں ادھر راغب ہو چکے ہیں یہ نہیں کہ پھنس چکے ہیں کدھر پھنس چکے ہیں بندے بنتا رہے پھنسے ہوئے سے ان سے نکلا ہے وہ پھنس گئے اس کتے کے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہے یہ فن سے استعمال کرنا یہ بھی بتاتا چلوں میں بتائی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ یا آخر میں اس کو کہہ لو ایک بات ہے فرما دیجیے اللہ کی ہدایت سمجھنے سمجھانے سے فائدہ ہوتا بھی ہے لیکن جب اس کی تقدیر اور مشیت ساتھ شامل ہو اگر نہیں ڈاکی اور جب وہ اس کا فضل وم جو ہے وہ پھر ہے تعلیم کا بھی محتاج نہیں ہوتا امام مالک رحمہ اللہ کا بیٹا کبوتر بازی کر رہا تھا آپ وہاں سے گزرے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا لوگ دیکھ کر متاجب ہوئے امام مالک کا بیٹا <تصفح> یہ فرمایا फरمایا, ادب, اللہ, لا آدب ال فرمایا, اللہ کا دیا ہوا ادب ہوتا ہے با باپ کا دیا ہوا ادب اب میرے حضرت صاحب نے تھوڑا اپنے اولاد کو ادب دیا اگر ماں باپ کا ادب ہی ادب ہوتا اور وہی موثر ہو جاتا ہر صورت میں اپنا اثر دکھا دیتا تو کیا حضرت اعظم علیہ تو تسلیم نے ادب نہیں سکھایا ہوگا اپنے اولاد کو کسی وجہ سے قلندر کی روح تڑپی اور یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت مکتب مکتب کی بات کرتے مدرسے مدرسے کی اور نظر کی بات نہیں کرتے کیسے کم وقت بتاؤ تو صحیح وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی وہ نظر کا فیض تھا یا کسی مدرسے کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ آداب پسندی اللہ کہ باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا کی ابو اگر خواب دیکھا تو کریں جو کچھ کرنا ہے اپنے خواب کی تصدیق کریں میرے خواب پھر آگے جب وہ لٹانے کی بات آئی تو فرمائے مجھے جی لتا ہو اس وجہ سے کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے باپ والی شفقت آپ پر غالب نہ ہو <تصف> <تصف> <تصف> اللہ اکبر سکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد تو بھائی بات تو ایسی جن میں نے نا سو ہاتھ رکھا تھے سرے تھے گند وہ تے یہ ہوئی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سو بات کیے کیا کل ان ہلا ہے ارے اگر علم کا لطف لینا چاہتے ہو علم کی رونق حاصل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میرے اندر وہ باتیں آئیں جو کتابوں میں بھی نہ ہوں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دل کو اس مالک کے ساتھ لگا دو اس دل کو اس دل والے کے ساتھ لگائے اس دل کو دلدار کے ساتھ لگائے اس کی توجہ ادھر کر جو کلّلا یومن ہوا فی شان نئے تجلیات کے ساتھ اپنی شان ہے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے آ گیا پتر آ گیا خوشی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے ولوی اب ہک اباب کا اندھی تک آنے پر ہنس رہا ہے اس کے جانے پہ رو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں روتا کہ اس کے آنے پہ نہیں رونا چاہیے اس کے بھیجنے پہ اس کے آنے پہ نہیں ہنسنا چاہیے اس کے بھیجنے پہ ہنسنا چاہیے اور اس کے جانے پہ نہیں اس کے لے جانے پہ رونا چاہیے جب لے جانے اور بھیجنے والا بھیجنے والا اور لے جانے والے پر نظر رکھے گا تو ارے بلّا ہے اس وقت تیرے دل میں وہ باتیں آئیں گی جو کتابوں میں ملیں گے نقل کوئی علم نہیں ہوتا سن لو علماء کرام فرماتے ہیں بے وقوف جو کچھ لوگوں کے کتابوں کے حوالے جمع کر کے تونے رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑے دیر تصور سے تصور میں اپنے سے دور کر دے جو پیچھے بچ جائے اگر بچ جائے تو وہ تو لوگوں کا جب ہٹائے لوگوں کے علم کو اپنے آپ سے دور کرے تو تیرے دل کے اندر ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ تیرا دل فیصلہ کرے یہ میرے اللہ کیا تھا بے شک سبحان اسی وجہ سے سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرما جائیں جب میں صوفیاء کی صحبت میں گیا عرصے کے بعد مجھ پر وہ علوم کھلنا شروع ہو گئے کہ جو میں نے ساری زندگی کہیں سے بھی حاصل نہیں کیے اور فرمایا عجیب بات تھی کہ جو جو راز علم کا اگلا کھلتا تھا تو اتنا وسیع ہوتا تھا کہ پچھلا علم علم محسوس ہوتا کسی وجہ سے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں بے وقوف یہ نہ کہے آسمانوں میں علم ہے اوپر جا کر حاصل کروں گا کون لائے گا سمندروں کی سہ میں ہے گھس کر کون لائے گا علم دل میں ہے صرف اور صرف اس دل کی توجہ ہو اس علیم کی طرف کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جس کی, اللہ اللہ اس کی, اللہ کی طرف اللہ اس اللہ صاحب علم اس علم والے کی طرف علم والے کی طرف جس کی ذات کا تقاضا علم ہے اور تمہاری ہماری ذات کا تقاضا جہل ہے کیونکہ ہم عدم ہیں وہ وجود ہے اچھا تو تیسری چیز کیا بتا رہا تھا نیا ہے فاضہ سمجھ لیا اگر آپ تاکیب کے لیے کوئی بات ذکر کریں تو بات تاثیف ہونی چاہیے کو نیا فائدہ ہونا چاہیے تاکہ تحصیل حاصل سے بچیں حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا یہ کسی دانا کا کام نہیں بے کار کام ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے باطل ہے نجباب باطل ہے اچھا یہ تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز چوتھا آسن ذاتی منفاحت و مسلحت مد نظر نہیں ہونی چاہیے ذاتی مصلاحت و منفاحت سے مکمل پرہیز ہونی چاہیے لکھ لو ح جوڑے پاک دس کا یہ اصول باز و خطابت سے کتاب نہیں ملیں گی مد نظر آخو گے یار کی لگے پھرتے باب خطاب کرتے مراسی پانڈ لگے پھرتے ہیں سب کا اچھا چوتھی چیز کیا ہے وقت جی کی مسئلہ جی جی جی تو منفاط ململ ہوگا خاطر اچھا ادھر دو چیزیں ایک ہے راتی مدرت راتی مبرت یعنی نقصان سے پرہیز کہ میری جان مال عزت کو نقصان نہ پہنچے توجہ ذرا دوسرا ہے راتی منفاق کہ میری جان مال عزت عزت کو تو دین کے ساتھ اس شامل کر لیا جاتا ہے سمجھ so, الحد الدین تو امان اسلام میں اس کو بہت مقام دیا گیا مال اور جان جو ہے نا توجہ مال اور جان جو ہے جان جو اس کا فائدہ سوچنا اس کو فائدہ توجہ ذرا ذاتی منفعت بڑی باریک بات بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے میرے جلد جلال کے فضل سے بتا ذاتی منفعت اور ذاتی مصلحت جان مال کا فائدہ اس کو اس کے پیش نظر فریضہ تبلیغ ثابت نہیں ہو سکتا جب آپ پر نہ مر کر فرد ہوئی تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بات یار یہاں پر صحیح کروں گا حق کی بات کہوں گا تو پھر یہ ہوگا کہ مجھے کچھ ملے گا نہیں مال حاصل نہیں ہوگا اس سے فریضہ تبلیغ تھا نہیں ہو سکتا یہ ادھر شرعی نہیں بن سکتا ہاں اگر نقصان کا اندیشہ ہو کہ میری جان مال کو نقصان پہنچے گا جو پہلے میرے پاس حاصل ہے میری عزت کو نقصان پہنچے گا تو اس سے وجوبہ تبلیغ سابت ہو جاتا ہے یہ دونوں میں امتیاز کرنا انتہائی مشکل ہے اور اللہ کے فضل سے ناصی نے آپ کے سامنے کر دیا اور ملا کا خبیص جو ہے وہ آج ان دو باتوں میں فرق نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے لوگوں سے کوئی فوائد حاصل کرنے ہیں ہم لینے کے لیے مجبور ہیں کیا کریں ہم لینا چاہتے ہیں لوگوں سے اس وجہ سے ہم دگر بگر کر لیتے ہیں گول مول کر لیتے ہیں بات کو سیدھا صحیح بیان نہیں کرتے سمجھ نہیں آ رہی ان خبیسوں کو کہ خبیس کے بچے تو خدا رسول کا مجرم ہے یہ وہی لعنت ہے جس میں یہود نصارہ مبتلا رہے تھے اور اب تک جا رہے ہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہاں وجوب شاکت ہو جاتا ہے اس وقت جس وقت کے نقصان کا خطرہ ہو وجوب شاقت ہو جاتا ہے لیکن فضیلت پھر بھی کائم رہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا جان اللہ قربان کرتے ہوئے نہ کرے تو مرتبہ فرمایا سجد ال شہادا امیز تو فرمایا میرا چچا حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں آخر فرمایا اور وہ شخص جو یکقول وال سلطان, سلطان, سلطان جابر کو حق کہتا ہے اور پھر اس کو وہ قتل کرا دیتا ہے فرمایا وہ سید آم آم سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، سبحان لیکن اس میدان میں پھر جب قدم رکھتے حق بنتا ہے، پھر پرواہ نہ کرے پھر قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کانڈ والا سیرا پکیہ سیرا خان ایسا شخص اس کو پھر ممبر پر بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے کیوں کیوں کیوں یہ وراثت امبیا ہے امبیا جو ہیں ہے امبیال ہے مسئلہ تسلیم ایک اور بات ہے کہ وجوب ان سے بعض اوقات سابت ہو لیکن اس کے باوجود ہمیشہ انہوں نے عظیمت پر عمل کیا اور رخصت کی طرف کام نہیں دھرے ہم سلام نے جانے دے دی ہر چیز افان کر دی اللہ تعالی کے اس راستے میں اور وہ کسی ذات ذاتی مزرت اور نقصان کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے اللہ اکبر اللہ اکبر آئی کچھ کتنا نمبر ہو گیا چار یہ چوتھی چیز کا بتائی ذاتی منفعت و مسلحت کے پیش نظر بلکہ اس کو پیش نظر رکھنا نہیں چاہیے اس مکمل پرہیز ہونی چاہیے اور یہ واجب ہے یہ واجب ہے لازم ہے ہاں ذاتی نقصان اور ذاتی مدرس مدورت جو ہوتی ہے نا تو ذاتی مدورت جو ہوتی ہے وہ تبدیلی میں ضرور رکھتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فریضہ تبلیغ, تبلیغ ہو جاتا ہے اور پھر ایسا خوف کرنے والا شخص یعنی ذاتی مدرت کا جو شکار ہو اس کو یہ وراثت بیا سنبھالنی چاہیے ہیں اپنا اور طریقے سے وہ اپنی ان طریقوں سے وہ یعنی وہ طریقے اختیار کرے اور یہ راستہ جو ہے یہ قربانیوں کا راستہ ہے یہ کا راستہ راستہ قربانیوں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تب وہ مدرت اور رقصان کے خوف سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت پر بندے میرے تو نے وہ بات تھی لوگوں کو بیاں کیوں نہیں کیا تھا یعنی, یہ نہیں ہے کہ بیان کیا تھا اور سوال تو دنیا حاصل کرنے کے لیے یار یہ ذاتی بس के اور مسلات کے پیچیدہ دن کو بدلتے اور دین کو چھپا لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا لوگوں کے مطابق بیان کیا تو کفر ہو گیا چھپا گئے چھپا گئے تو اللہ رسول کے پھر بھی مجرم بن گئے کہ دین تم نے محض اس وجہ سے چھپا لیا کہ تم دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے تمہیں نہیں آئی ایسے کو معافی نہیں ملے گی بولو کتنا چیزیں ہو ہوں گی اور پانچویں چیز جو ہے نا پانچواں آسل پانچواں کے بیان کے اندر رضائے خلق نہیں رضائے خالق منظور ہونی چاہیے اگرچہ پچھلی بات میں اس کا اشارہ آ جاتا ہے لیکن یہ تسلیم ضروری ہے اللہ نے جب آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوگا جلد شان و ہوگا مجھے حضرت صاحب نے یہ دولت صرف ایک جملہ پیا ایک جملے کے ساتھ آپ نے فرمایا میاں فضل احمد میں سمجھا کر سوا کوئی کھان چڑھتا خدا میں <سلب> نظر پکا مسیا گسا سمجھ نہیں آئی مخلوق کو خوش کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے مخلوق کی خوشی جب بھی آپ کے سامنے آ جائے گی نا ہاں اتنا ہے کہ حکمت کے ساتھ آپ پہلے اپنی کلام اس طرح شروع کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفوس کو نفرت نہ ہو اور پھر ایسا ایستا ایستا آپ علاج شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے لیکن علاج ہونا ضرور چاہیے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ یہ جی جسمانی طب جو ہوتی ہے نا اس کیونکہ تمام عالم مادی جو ہے اس کو روحانی عالم کے ساتھ پوری مناسبت کے ساتھ بنایا گیا ہے حکیم نے پوری مناسبت قائم کی ہے اسی وجہ سے عالم خلق یا ماسی جہان کے اندر اگر تدبر تفکر اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کیا جائے تو دین کے سمجھنے میں الٹا ہی ممدر معاون ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بول دے نہیں کو سمجھنے میں معامل ثابت ہو جاتا ہے یہ ہم نے طبیعت کے نظام کو دنیا کے جہان کو اس میں غور کر کے اپنے دین کی حکمتوں کو اتنا سمجھا ہے کہ ہم نے کتابوں سے بھی اتنا نہیں سمجھا ایمان ہمارے دو حکیم الاسلام بڑے اور چھوٹے سبحان اللہ جن کی نظر نایت سے اس طرح صدر کی دولت نصیب ہوئی ہے انہوں نے اس جہان کے مطالعے سے بہت کچھ حاصل کر کے ہمیں بتایا پھر ہم نے مزید غور و خوش کیا ان کی نظر نئے سے تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے ہم نے کام دین جب سمجھ آ جاتا ہے نا روح میں اتر جاتا ہے جب ہائے ہائے ہائے اس وقت دین پر چلنے کا لطف میں کہتا ہوں پہلے دین لگتا ہے اور بندہ خود کو خفیف محسوس کرتا ہے یہ مطلب ہے میرا سٹیل تو خفیف تو جس وقت یہ روح میں اتر جاتا ہے نا है है. جس کو کہ تو فکو فدین کی دولت جب حاصل ہو جاتی ہے جو فقین تو اس وقت دین خفیف ہو جاتا ہے اور بندہ شکیل ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیا مطلب پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بھاری بلا ہوں دین تو انتہائی آسان ہے رحمت خدا بندی ہے دین مجھے چلا رہا ہے میں دین کو نہیں چلا رہا سبحان اللہ <tcmht> اس وقت سلج صدر ہو جاتی ہے سینہ برف بن جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یقین کامل ہو جاتا ہے پھر کوئی مشقت تشکیل کے ذریعے انسان کو بدل نہیں سکتا کسی طرح بندہ دین سے منحرف نہیں ہوتا پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی حلاوت ایمان حلاوت ایمان ایمان جب مل جاتی ہے تو یہ ہے؟ اگلی بات اگلا کہ تمہارے کلام تمہارے بیان تمہارے دل تمہاری روح کے اندر خدا رسول اور دین کی انتہائی غیرت ہونا چاہیے عطا کہ تم اپنے آپ اگر دین کے خلاف اپنے آپ کو چلتا دیکھو تو تمہیں اپنے اوپر گزب آئے حقیقی غصہ اندر آیا ہو کتے تو کیا کر رہا ہے غیرت کیا کر رہا ہے تو؟ تمہیں شرم نہیں آتی جب یہ لوگوں پر بھی غضب آئے دین کی غیرت کی وجہ سے اور اپنے اوپر غضب آئے پھر لوگوں کی نسبت زیادہ جس طرح کہ حضرت ہے کابر مالک فرماتے ہیں ساجو پاس تو وقت ہاں فرمایا فقیح کامل وہ ہے کہ اللہ کی اللہ کے لیے لوگوں اللہ کے دین کے لیے لوگوں پر غضب کرے غصہ کرے فرمایا پھر جب اپنے نفس کی باری آوے تو لوگوں کی بہ نسبت اپنے اوپر زیادہ غصہ کرے فرمایا کامل پکی بن جاتا ہے یہ صاحب بھی ہے اصول کتابوں کا جب میرے پڑھنے میں آیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ چھٹی چیز ہوگی اگر آپ غضب غیرت اللہ رسول کے خلاف جب ہوتا ہے کام اس کو دیکھ حتہ کہ رشتے دار ہو کوئی ہو آپ کو غصہ پر حتیٰ کہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب تمہارے شیخ سے بھی خلاف شرع تمہیں معلوم ہو تو دل تمہارا گوارا نہ کرے ہاں یہ ایک اور بات ہے تم کہو کہ یار آخر مقام اس से بدلنے سے آکام بدل جاتے ہیں تو ان کے سامنے انہوں نے جو کیا ہے کوئی حکمت ہوگی بلا یہ وہ یا کم اس پر معمول یعنی یہ کرو کہ بھائی چلو اس کو ان کو اگر تم بھی خبردار کروں گا کہ ان سے یہ بات ہو گئی ہے تو کسی طریقے سے ادب میں رہ کر یہ ایک اور بات ہے لیکن اندر غیرت ضرور اٹھنی چاہیے جب اس وقت پہنچ جاتا ہے نا بندہ ایسا اسی اسی میں اشارہ کیا گیا جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا ناہنبو کا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نہنبو کم یا اہل بیت اہل بیت ہم تم سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تو محبت تو کرتے ہو لیکن دین کی وجہ سے کرو ہماری ذات کی وجہ سے نہ کرو دین پر چلے تو محبت کرو ورنہ بول کرو اب بتاؤ وہ چھوٹے شاخ ہیں گا وہ تو شاخ المشاخ ہے امام سیل تو شاخ المشاخ ہیں امام المشاخ ہیں امام یہ بات کر رہے ہیں جب یہ یہاں تک دل پہنچ جائے گا تو قسم خدا کی اس وقت اس وقت توحید میں غرق ہو چکا ہوتا ہے اس وقت اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے شیخ کی اولاد ہو شیخ کا رشتہ دار ہو کوئی ہو خدا رسول کے خلاف بات دیکھ کر اس سے آپ خوش نہ ہوں آپ کا دل ایک حال میں نہ رہے ضرور تغیر تبدل دل میں آنا چاہیے نفرت اور پیدا ہونی چاہیے یہ کیوں ہم میرے رب العالمین اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جل صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کیوں کام کیا ہے جب یہ بے ساختہ بغیر بناوٹ کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی سمجھو اللہ نے توحید اور معرفت کا کرم فضل تیرے دل پر, پر اتار سبحان اللہ سبحان سبحان وارد سبحان سبحان وارد سبحان سبحان جذبے کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے نا ممبر پر آپ کی باتوں میں لطف ہی اور ہوگا سمجھ نہیں آئے گی اور آخری چیز ہے آہ, بتاتا ہوں درد غیرت کے ساتھ درد ہونا چاہیے ہاں کہ یار کیوں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تڑپو اندر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ نہ کہ پیسے کا درد ہو اپنی عزت کا درد ہو ہاتھ چومانے کا درد ہو جب تقریر سے فارغ ہو تو لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں مائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ درد ہو نا یہ درد ہو کہ یار یہ گمراہی میں کیوں ہے یہ اللہ رسول کے بن جاتا جاتے ارے چشتی یہ کہاں سے تم نے لیا وہ قرآن سے لیا لعلک باخعن سکا ادا اللہ لعلک باخعن کا اللہ النف مؤمنین اللہ محبوب ہمیں تو ایسے لگتا ہے تم تو اپنی جان ختم کر دو گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے वो اتنا درد ہونا چاہیے کہ چلتے رہو سڑتے رہو جان کی بازی لگا دو میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ قرآن ہے اور مصطفیٰ کی صفت مبارک یہی صفت حضرت صاحب کے اندر دکھاتا ہوں میرے ادرت صاحب قبلا پر ایک وقت آیا تھا پیشاب کے ذریعے پیشاب کی بجائے خون آتا تھا, اور کے کنسٹر کے کنسٹر نکلتا تھا. میرے خالہ جی کبلا نے عرض کی مرحوما کریں بھائی آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بزرگ تھا جب اللہ رسول کے خلاف دیکھتا تھا نا تو اس کو غضب غیرت سے درد سے اس کو پیشاب کے ذریعے خون آتا تھا یعنی اندر جگر جل جل کر پانی خون بن کر نکلتا رہتا تھا ہاں جی اور وہ کون بزرگ تھے حضرت میرے پڑھے تھے نہیں ہیں وہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ تعالیٰ میں نے کتاب میں کتابوں میں آ کر پڑھا کی یہی کیفیت تھی اللہ رسول کے خلاف جب دیکھتے تو دیکھ کر ان کو خون شروع ہو جاتا خدا کے بندے جب تمہارے اندر یہ درد اور غیرت ہوگی اس کے لیے تو اب بتاؤ اس رات تک تمہاری کر غیرت کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے چاہے میرے بندے اے میرے بندے کر کرا میں پاس آؤں گا جی تو اس کا کیا مطلب مطلب یہ علماء نکالتے ہیں کیونکہ اللہ بھاگنے وغیرہ سے پاک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کیا میرے بندے تیری طرف سے ہمارے لیے محنت کا وش کم ہوگی ہمارا فضل بڑھ کروشک تو اتنا نہیں کرے گا جتنا ہم تیرے لیے کریں گے بے شک. جتنا ہم بے شک. तू ہم, तू کیوں کہ مخلوق کا آجد ہے تو آجد ہونے کے باوجود ہمارے لیے کر رہا ہے تو میں تو کہتے ہوں میرا تو پھر فرض بنتا ہے کہ میں تیرے تیری محنت سے کہیں زیادہ فضل اتاروں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو برداشت کرتا ہے اپنے دشمن کو محلت دیتا ہے اس کے دشمن کو کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے چل آ جا میدان کرتا کی ہے تیرے نام گل کرو یہ اصول جو ہے نا آپ ان کو سمجھیں یہ اصول واض و خطاب ہیں کیا اصول واض و خطاب ان کو آپ سمجھیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی سے مدد مانگا کریں واعد نہ ہوگا جس دن میں آپ کے یہ مراد پوری ہوگی انشاءاللہ آخر دعوة يا جميع المسلمين أن الحمد لله رب العالمين